بسم اللہ صلی اللہ علیہ وحم العلیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبر وسلم باقی تمام سامی برادرانخوار ہیں سب کو سماسن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ الکا دعوت شریف میں نمبر سات سو چونتیس اور بلیک تین سو چھہتر ہیں تین سو چھہتر جو ہے اوردِ فتح کے دروش کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ جو اس مقدس نمبر تیس یا حکم ہو انعیات مقدس ہے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 جیسے جو ہے حیان سخ اللہ ما یلق الشیطان سما یوح کے آیات ہیں سما یوہ کے ما یو آیات ہی, ہی. راج میں قرآن میں مضبوط کرنے حکم مضبوط کرنے کے معنیٰ میں آتا ہے قرآن حیان شخ اللّہ مای القِ شیطان سما سم یوح کے مایات ہی یاد میں آیا ہاں جی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 جو اپنے ثوابدیت کے مطابق فیصلہ کرتے حکم کے معنی منصف منصف کا معنی, معنی حقم کے معنی میں اور حکم بے معنی منصف کے معنی منشف, ایسا منصف جو اپنے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے خواہ ہے اس کے خواہ جو کے مرضی کے موافق ہو یعنی دوسرے کے یا مرضی کے موافق نہ طرف کے جو ہے مرضی کے نہ ہو